الشر الأمور محجثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغغى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 وهذه العقده من لسان يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بان هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون میں چاہتا تھا کہ میرے لیے بھی کوئی موضوع تجویز کر دیتے تو اسی پر بات ہو جاتی لیکن ہمیں آزادی دی گئی کہ جو چاہے ہم بات کر لیں ایک حدیث یہاں بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی ہے اسی کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا بے توفیقی اللہ تعالیٰ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی محدث امت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ یظیم صحابی یمن سے آئے تھے اپنے قبیلہ بنو دوست تھے اور نبیر اسلام کی صحبت میں بیٹھ گئے اپنے قبیلے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے نبی السلام کے ساتھ ساتھ رہے صفر حضر کے ساتھی نبی اسلام گھر ہوتے تو آپ کی چوکھٹ سے سر ٹکا کے لیٹے رہتے کہ مبادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ حدیث میں سن لوں کیونکہ نبی کی ہر بات تین ہوتی کوئی بات راز نہیں ہوتی نبی باہر ہو تو اس کی بات دین ہے گھر میں ہو تو اس کی بات دین ہے حتیٰ کہ اپنی زوجہ کے ساتھ لحاف کے اندر ہو تو اس کی بات دین ہے بعض کا تین تین دن, دن کا فاقہ ہوتا اور بھوک سے غشی آ جاتی لیکن نبی اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے لوگ سمجھتے یہ پاگل ہو چکے تھوڑا تو جنون نہیں تھا مجھے لیکن یہ بھوک کی غشی تھی اور یہ عظیم صحابی میرے مسلک کی محبت کی سچی دلیل ہے ایک بار نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی ابو ریرا کو اللہ احب ابدا کہا تھا با یا اللہ ابو حرا سے محبت فرما اور اس کی والدہ سے وہ مؤمنین اور ابو ریرا اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے مومن بندوں کا ہر گانے مومن بندوں اب جس جماعت کے اندر ابو حرارا کی محبت ہے جس جماعت کے من ہجم ابو ریرا کی محبت ہے وہ مومن ہے یہ ان کے سچے ایمان کی نشانی ہے ورنہ بقیہ جماعتوں کو آپ دیکھ لیں کچھ نہ کچھ میل ضرور ہے اس عظیم صحابی کے تعلق سے سب سے چھوٹا جو ایک حصے کا اظہار ابو رحرا فقی نہیں تھے کچھ نہ کچھ میل ہے ذر یہ جماعت حدیث حمد اللہ اس عظیم صحابی سے محبت کرنے والے ہماری کتنی مساجد ان کے نام سے ہیں کتنے مدارس ان کے نام سے ہیں ہمارے کتنے بچے ابو ریرا کے نام سے ہیں یہ محبت کی نشانے ہیں. محبت کی دلیل ہیں. اور یہ محبت ایمان کی علامت جن کے دلوں میں ابو حیرا کے تعلق سے کوئی میل ہے وہ پہلے اپنے ایمان کو چیک کرے اپنا محاسبہ کرے اپنے ایمان کے تھرجو اختیار کرے یہ عظیم صحابی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ودت تو انا قدر اینا اخوانہ آج میری ایک محبت جاگ اٹھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں بھائیوں کو دیکھنے کی ایک محبت جاگ اٹھی میرے دل میں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو صحابہ نے عرض کیا السنا خوانہ کا رسول اللہ رسول ہم آپ کے بھائی ہیں فرما کہ انتم اسوی تم میرے صحابہ ہو بائی خوان اللہ دین الم اور میرے بھائی وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں آئیں گے اب تک آئے نہیں ان کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوگی ان کو دیکھنے کی محبت پیدا ہوگی وہ بھائی کون ہوں گے دعا کریں اس لسٹ میں ہمارا نام بھی وہ بھائی کون ہوں گے آگے صحابہ نے ایک سوال کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بھائی کون ہوں گے اور ویسا بنو گے کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کئی فتح عالف ہو اب متک بھائی جو جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اور بعد میں آئیں گے ان کو پہچانیں گے کیسے ہم تو آپ کے صحابہ ہمیں دیکھ کر آپ پہچان لیں گے انہیں کیسے پہچانیں اور میں ان کو پہچانوں گا بالخر محجل ان کے وضو کے آزا کی چمک تھے میرے سامنے جب آئیں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے اور ان کے یہ پاؤں چمک رہے ہوں گے میں پہچان لوں گا اور ایک اشکال اور آپ نے حل کر دیا یہ کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن اربوں لوگ میدان محشر میں ہوں گے ان کے بیچ میں ان اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں فرمایا کہ ان نام یوم القیامہ یومل غرم یہ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے وزو کے آدھار چمک رہے ہوں گے اور اس چمک سے میں ان کو پہچان لوں گا کما یا الرجل رجل خیلا پین الخل جیسے ایک انسان اپنے پنج کلیا گھوڑے کو پہچان لیتا ہے ہزاروں اور لاکھوں سیاہ گھوڑوں کے بیچ میں لاکھوں سیاہ گھوڑے کھڑے ہوں کالے رنگ کے اور اس کا گھوڑا سفید پیشانی کا ہو سفید ہاتھوں کا ہو سفید پاؤں کا ہو تو جیسے وہ پہچان جائے گا ویسے میں بھی اپنے بھائیوں کو پہچان جاؤں گا فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے میرے حوض کو صرف رو انفارا تو ہوں میں پہلے سے وہاں موجود ہوں گا ان کے استقبال کے لیے اور میں پہچان جاؤں گا میرے بھائی آ رہے ہیں کیسے پہچان ہوں گا وضو کے آزاد اگر اچانک ایک حادثہ ہو جائے گا عید الفال ان میں سے بہت سے بھائیوں کو حوض سے دھتکار دیا جائے گا دھکے دیے جائیں گے آپ نے تشریح دی کیسے دھکے دیے جائیں گے کما یوزادلہ جیسے گم شدہ اونٹ کو دھکے دے کر نکالا جاتا ہے اس مثال کا معنی یہ ہے کہ ایک بندے کے اونٹ ہیں دس ہیں بیس ہیں پچاس ہیں اور وہ ان کو ہاؤس پہ لاتا ہے پانی پلانے کے لیے اور کچھ اور باہر کے اونٹ شامل ہو جائیں پانی پینے کے لیے تو پانی کم کر سکتے ہیں اونٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے تو پھر وہ جو اونٹوں کا مالک ہے وہ اور اس کے ساتھی اس کے بھائی ان دو شدہ اونٹوں کو دھکے دے کر دور کرتے جیسے اونٹوں کو دھتکارا جاتا ہے حوص سے دور کیا جاتا ہے اس طرح ان لوگوں کو قیامت کے دن فرشتے دھکے دے دے کر دور کریں جو چمک تھی وہ مٹ جائے گی پشانیاں روشن تھیں آزاد چمک رہے تھے وضو کی وجہ سے وہ مٹ جائیں گے یہ بھی ایک نفسیاتی مار ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو وقتی دور پہ خوش کرے گا بدالحمد نولہ ہمالم یقون یخ تا سب اور اچانک ایسا فیصلہ صادر کرے گا ان کی ناکامی کا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی اور اپنے آزائے وضو کو دیکھ رہے ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم مقبول بندے ہیں خوش مگر دھکے دے کر دور کیا جائے گا اور یہ وضو کے آزار مٹ جائیں گے ایک نفسیاتی مار خوشی مان پڑ جائے گی خوشی غارت ہو جائے گی اس طرح کا انجام دو طرح کے بندوں کا قیامت کے دن ہوگا ایک منافقین اور ایک ایک اس ٹولہ کا آگے بتائیں کی ٹولہ کون سا ایک منافقین اور ایک یہ ٹولہ منافقین میدان معاشرے میں مومنین کے ساتھ ہوں گے جب سارے اہل معاشرے جمع ہوں گے اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے سورج کے پجاری سورج کے ساتھ چلے جائیں گے چاند کے پجاری چاند کے ساتھ چلے جائیں گے بتوں کے پجاری بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے تب کا حادل ان میری امت باقی بچے گی ہی منافق ہوا ان میں منافق بھی شامل ہو مومن بھی ہوں گے منافق بھی ہوں گے تو منافق بھی, تو منافق بھی خوش ہیں کہ ہم مومنوں کے ساتھ ہیں ہم بھی کامیاب ہم بھی جنت اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے ہوگی یہ رب ہے اس کی علامت ہے کشف اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا یہ علامت ہوگی سچے معبود کی پہچان کی اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا ہم آحد الحدیث کا ایمان ہے کہ اللہ کی پنڈلی اللہ کی صفت حق اور فاوید یق اللہ اپنی ساق اپنی پنڈلی کھولے گا تو اللہ کی شفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت ہے پنڈلی بھی ثابت ہے لیکن کیسی ہے یہ ہم نہیں جانتے جیسی اس کے لائق ہے جو چیز قرآن نے ثابت کر دی پیش کر دی حدیث نے پیش کر دی ہمارا سر ایمان کیفیت ہم نہیں جانتے وہ اس کے سفر تھے یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اس کی ہر صفت کمال ہی کمال ہے کوئی نقص نہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی یہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں نہ اس کے ہاتھ دو ہاتھ ہیں مخلوق کے ہاتھوں جیسے نہ اس کا چہرہ مخلوق کے چہرے جیسا نہ اس کی پنڈلی مخلوق کی پنڈلی جیسی ہے نہیں سکم اسلحی شہی تشوی سے پاک ہے جیسی اس ذات کے لائق صفت ثابت ہے ہمارا ایمان کیفیت ثابت نہیں وہ اللہ کے ضبر اور کیفیت پر بحث کرنا تعویلیں کرنا تشویح کا عقیدہ رکھنا سب گمراہی کے عقیدے ہیں کشف و اللہ کی طرف سے علامت ہوگی صحیح رب کی پہچان کی تو کشف ساق ہو ہوگا مومن منافق بھی اللہ کے پنڈلی دیکھیں گے یہ ہمارا رب ہے سجدے میں گر جائیں گے مومن سجدے میں گر جائیں گے منافقین بھی سجدہ کریں گے مگر ان کی کمر تختہ بن جائے گی سجدہ نہیں کر سکیں اب ان کی خوشی غارت ہوگی بدعلوم بولتا سے اللہ تعالی کی طرف سے ایسے فیصلے صادر ہوں گے ان کی توقع کے خلاف خوش نہیں. مومنوں کے ساتھ ہے مگر اچانک خوشی غارت ہوگئی کمر تختہ بن گئی سجدہ کر نہیں سکے تو آج کامیاب لوگ کون ہیں جو اللہ کو پہچان کر سجدے میں گر جائیں اللہ یہ سجدہ ہم سب کو کرنے کی توفیق دے یہ کامیابی کی علامت ہے منافقین نہیں کر سکیں گے اسی طرح وضو کے ادا چمک رہے ہیں عہدے کوثر کی طرف جا رہے ہیں سب خوش ہیں اچانک ایک بڑی جماعت کو بڑے لوگوں کو دھکے دے کر دور کیا جائے گا جیسے اونٹوں کو بندہ حوض سے دور کرتا ہے تاکہ میرے اونٹوں کا پانی نہ پی جائے وہ اونٹ حوض کی طرف جاتے ہیں اور یہ اونٹ حوضِ کوثر کی طرف جائیں گے جو بیڑے امین اور ان کو دھکے دے دے کر دور کریں گے رسول اللہ اما تھی اما تھی میری امت ہے یہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا کیوں ان کو دھتکارا جا رہا پہلے سن لو کہ نبی امت کی نجات کا حریص ہوتا ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ انجا دیکھو تم تک میری یہ خواہش ہے ابھی تم سب کو پکڑوں اٹھاؤں تمہاری پشتوں سے تم کو جہنم سے کھینچ کر جنت میں داخل کر دو ابھی میری خواہش یہ نبی کی ہرس ہے نبی کی خواہش ہے ایک ایک بندہ کامیاب ہو جو جنت میں داخل ہو جا تبھی تو نبی السلام خوش تھے ایک دن ایک وقت آیا اسلام قبول کرنے کے لیے اس میں ایک صحابی تھا جس نے اسلام قبول کیا عبد الرحمان اپنے فاضل یہ ترغیب و ترغیب منظری کی کتاب میں یہ حدیث شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس نے السلام سے عرض کیا اللہ تاثر کا ملکن کا ملک سلیمان رسول اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے آپ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کا سوال کیوں نہیں کر لیتے ساتھی آپ کے بھوکوں مر رہے ہیں فاقے گھروں میں گما حادمن بھوکی تین تین چاند گزر جاتے ہیں کھانا نہیں ملتا چوڑا نہیں جلتا میں تین دن متواتر ہم نے گندب کی روٹی نہیں کھائی دو چیزوں پر گزارا سیاہ چیزوں پر کجور اور پانی تو آپ کی تو ہر دعا قبول ہوگی ایک موقع پر اختیار دیا گیا چاہو تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دوں اور یہ کنکر نظر آ رہے ہیں ان کو ہیرے بنا دوں نہیں مجھے بسکینی پسند ہے ان اجوع یومن ہو یوم میری خواہش ہے ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہا ہوں جس دن کھانا ملے اس دن شکر ادا کروں جس دن بھوکا رہو اس دن سفر کروں یہ انبیاء کا منح جائے ساری زندگی صبر اور شکر کے دو منزلوں میں گزار دیتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے پوری دنیا پر ان کے حکومت تھی خلانے بے و حشہ ساتھ ساتھ سا چلتے تھے تو آپ بھی یہ سوال کر لیتے امت خوشحال ہو جائے یہ فقر دور ہو جائے یہ پیٹوں پر پتھر باندھنا غربت اور مسکینی ختم ہو جائے فرما کے اللہ تعالی نے مجھے جو سلیمان علیہ السلام کو دیا اس سے بہتر دے دیا خوش ہو رہے ہیں جس علیہ السلام کو دیا ہے اس سے اللہ نے مجھے کہیں بہتر چیز دے دی کہ دنیا کے خزانے دولتیں بادشاہ جنوں پر حکومت انسانوں پر پرندوں پر چرندوں پر حتیٰ کہ طریق کے جانوروں پر ان کی حکومت تھی ان کی مجھے اس سے بہتر چیز مل گئی اور وہ کیا ہے وہ ہے میری امت کے لیے شفاعت میں قیامت کے دن امت کی شفات کروں اور ایک حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے اللہ نے اختیار دیا ربی دو چیزوں کا اختیار دیا ایک چیز لے لو ان میں سے کوئی بھی یا تو اپنی آدھی امت جنت میں لے لو آدھی امت یا شفاعت لے لو کوئی ایک چیز لے لو یا تو کو آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کر دو یا پھر شفاعت لے لو صحابہ صراپا اشتیاق آپ کے جواب کا انتظار کر بلکہ صحابی نے پوچھ لی معاذ اختر کا یار سوچ آپ نے کیا لیا خختر تو شفا میں نے شفات لے لی مانا آپ کی شفاعت سے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں آپ خوش ہیں کیا آپ کو شفاعت مل گئی یہ امت کے لیے امت کے فائدے کے لیے امت کا درد آپ کے دل میں اب یہ نبی جب پوچھے گا کہ ان کو کیوں تھارا جا رہا کیوں ان کو تھکے دیے جا رہے میری امت کے لوگ ہیں دیکھو وزو کی ادار چمک رہے ہیں یہ میری امت کی نشانی ہے جمیلے میں فرمائیں گے لا تدری ما نقل کا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدات خرافات داخل کی نئے نئے چھوڑے نئی نئی اختراعات کی ایسے ایسے مسائل پیدا کیے نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ وہ ٹولہ ہے وہ لوگ ہیں بدتی لوگ بدتی ٹولہ اب نبی تو امت کی نجات کا بخشش کا حریث ہوتا ہے شفاعت آپ کو دی گئی شفاعت کر لیتا ہے اب نبی کا رویہ سنا سوح کن لمن غیر روای سوح کن معنی مانا دور کر دو دور کر دو مجھ سے دور کر دو انہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا یہ دین میں کتنی محنت اور مشقتوں کے ساتھ امت کو دے کر گیا بڑی تکلیفیں سہ کر بڑے صدمات سہ کر مکہ کے تیرہ سال داڑتی میدانوں میں اور مدینہ کے دس سال جہادی میدانوں باسٹھ سال کی عمر ہے اور گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر تبوک جا رہے ہیں شام اور آخر میں کیا فرما کر گئے ترقم آدل بھائی ہاں نئی لوہا بن میں نے تکلیفیں بہت سی مگر تمہیں ایک واضح دین دے کر جا رہا ہوں روشن اتنا روشن ہے اس کی رات بھی دن ہے اس میں رات نام کی کوئی چیز نہیں دنیا میں سب سے روشن کی سورج ہے مگر سورج بھی رات کی تہو میں چھپ جاتا ہے اس کے لیے رات ہے اب کہاں ہے سورج مگر یہ دین دن ہو رات ہو ہمیشہ چمکتا سورج ہے سرا جمیر یہ دے کر گیا تھا پھر یہ لوگ بدتوں کے مرتب بن گئے بدتوں کے دور کر دو ان کو ہٹا دو میری نظروں سے یہ نبی کا رویہ ہے ہمارا رویہ ایک بےدتی انسان سے کیا ہونا چاہیے اگر نبی کے سچے غلام ہو سچی محبت کرنے والے ہو نبی نے شفاعت کا مقام استعمال نہیں کیا یہ شفاعت کے قابل نہیں ہے تم انہوں نے بدتوں کا ارتکاب کیا ہٹا دو ان کو اب صحدیش کو سامنے رکھو آپ کیا وجد و قدرہ اخوا دینا میری چاہت میری طلب وجدوں کا سگا طلبہ بیٹھے ایک اح وقت محبت اور ایک وزد محبت حب اور ود حب محبت کو بولتے ہیں اور ود خالص محبت کو نب المحبت جو محبت, محبت, محبت, محبت, محبت کا مغز خال خالص محمد جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو نبیر اسلام چاہت کے ساتھ یہ فرمار ہیں کہ آج اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا بڑا دل کر رہا ہے یہ کون بھائی بدتی ہے بدتوں کا ارتکاب کرنے والا ہے کون ہے یہ ابھی تک آئے نہیں وہ آئیں گے وہ ابھی تک آئے نہیں ہے قرآن کا ایک مقام آپ کو سناتا ہوں وہاں کچھ لوگوں کا ذکر اور قرآن کہتا ابھی تک وہ آئے نہیں لیکن آئیں گے ضرور اللہ کی بات امی رسول اللہ نے رسول بھیجا امی ان پڑھ قوم رسول بھی امی ان پڑھ ہے جس قوم میں بھیجا وہ بھی ان پڑھ ہے یہ ان پڑھ ہونا ایب نہیں ہے بلکہ رسول اور یہ لوگ نبی کے صحابی سارے ان پڑھ اس معنی میں کہ ان کے دل بالکل اجلے اور صاف نہ ان کے اندر اے بی سی ڈی ہے نہ کوئی سائنسی فارمولے ہیں نہ کوئی ریاضی کے فارمولے ہیں نہ الجبرا اور نہ سائنس چٹے کورے دل ہیں کہ جو اللہ کی وہی کے حامل ہے یہ امی نبی کا کوئی استاد نہیں نبی نے نہ کوئی پہاڑے یاد کیے نہ کوئی لکھنا پڑھنا کچھ نہیں کورا دل بالکل صاف جو اللہ کے علم کے نور کا متحمل اور یہ بھی صحابہ اور دین کا کام کرنے والی جماعت ہوتی اب تک جو کام ہوا ہمارے بر میں خاص طور پہ کس نے کیا ہزاروں لاکھوں شاگرد کس کے ہیں دنیا کو منفر کرنے والے کون ہیں مثلا حافظ مدین گوندی رحم اللہ بولنا داخن وی رحمہ اللہ بولنا اسم صدفی رحمہ اللہ بڑ بڑے بڑے ساتھی نے ہمارے سندھ کے شیخ فدی الدین اللہ بولنا سلطان محمود بلطان کے محدث رحم اللہ کتنا کام کر گئے اور ان کو انگریزی کا ایک حرف نہیں آتا تھا آج پتہ نہیں کیوں ہمیں ہم احساس کمزوری آ گیا خالص ان کو دین کا علم نہ پڑھاؤ کوئی اسکول کی تعلیم کو کالج کی تعلیم اور یہ سازش ہے حکومتوں کو اس بات پر امادہ کیا جا رہا ہے کہ مدارس میں کالج کا نصاب بھی داخل کرو یونیورسٹی کا نصاب بھی داخل کرو تاکہ یہ منحج ہمارا خالص نہ رہے اور ہم اتنے کم دری کا شکار ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے میں رحمانیہ میں پڑھتا دارو دیز رحمانیہ سوجر بازار میں تو میری ڈیوٹی لگی رات کے مطالعے کی نگرانی کی میرا گھر وہاں سے قریب تھا گارڈن پہ تو عشا کی نماز پڑھتے اور رات کی میں نگرانی کرتا تھا طلبہ کی تو ایک سال وہ نصاب میں تبدیلی کر دی انگریزی آ کے حساب آ ساتھ اب میں گھوم پھر کرنا طلبہ کو دیکھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا میں نے دیکھا اکثر طلبہ بخاری وہ پڑھی ہوئی ہے انگریزی کی کتاب کھول کے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا مسلم نہیں پڑھ رہے وہ نصاب دھرا کا دھرا رہ کے بس انگریزی لٹھے لگا رہے میں نے فوراً رپورٹ کی میں نے کہا یہ تو ہمارا علمی نقصان اور الحمد سمجھ گئے ہو اس نصاب کو ختم کر دیا تو نبی یہ امی اور یہ امت امی ہے یہ ایب نہیں شرف ہے کہ ان کے دل ان کے ضمیر ان کے دماغ اور ان کے جو اذہان ہے بالکل چٹے آئینے کی مانند ہیں کوئی خلط ملت نہیں ہے کسی اور چیز سے سیدھا ان پر جو بارش ہوتی ہے اللہ کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کے نور کی اللہ کی وحی کی اور ان کے سینے اس کے بشکات بنے ہوئے پھر یہ لوگ ان کو بدھو نہ سمجھو یہ لوگ سلطنت के کے فرما رہا اور سلطنت فارس کے سرما روا ان کی کمر توڑ کے رکھ معمولی لوگ نہیں تھے تو اللہ نے امین میں رسول بھیجا بات بہت پھیل گئی امیر رسول بھیجا جس کے کام اللہ کی وحی کی تلاوت کرنا تزکیا نفس کرنا اور قرآن حدیث کی تعلیم دینا آگے وہ آخرین اور کچھ اور لوگوں میں بھی رسول بھیجا طلبا یہاں بیٹھے یہ واہر اور اطفرین کا عطف جو امیین پر ہے رسول بھیجا امیین میں اور آخر کچھ اور لوگوں میں بھی لمبا یا ان سے ملے نہیں اب تک کن سے ان سے،, صحابہ سے اب تک ان سے ملے نہیں ہے. لیکن ملیں گے ضرور طلبا جانتے لمبا اور لما میں کیا فرق ہے لمبیا تھی صحیح دن زید نہیں آیا پتہ نہیں آئے یا نہ آئے لیکن لمبا یا تھی کا معنی کو اب تک نہیں آیا معنی آئے گا ضرور اب تک نہیں پہنچا لم کی نفی مطلق ہے اور لمحہ کی نفی مقیت ہے اب تک نہیں پہنچا یہاں پر لمحہ ہے لم نہیں ہے اور کچھ اور لوگ بھی جن میں رسول کو بھیجا ہم نے جو اب تک ان سے نہیں ملے ان سے نہیں ملے مانا ملیں گے ضرور جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی نبی علیہ السلام سلم سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ لو خان اور علم اجال امن قوم علم اگر سریا ستارے پر ہو سوریا ستارے پر تو سلمان فارسی کی قوم کے لوگ مرد وہاں بھی پہنچیں گے اور اس علم کو لے کر آئیں گے سلمان فارسی تھی سیاستہ کے سارے مؤلفین فارسی امام بخاری فارسی امام مسلم فارسی امام بخاری بخارا کے امام مسلم نیشا پور کے ابو تا سجستان کے ابن قذوین کے ہیں امام ترمزی ترمز کے ہیں امام نسائی یہ سارے کے شہر اس قوم کے اس بندے کی قوم کے لوگ سریا پر بھی جائیں گے اور اس علم کو لے کر آئیں گے محدثین کا. معنی علم کی بات ہو رہی اب جو لوگ آئیں گے آخرین ان سے اب تک نہیں ملے ملیں گے ضرور یہ ملنا میرے دوستوں نبیر اسلام کی سنتوں کے ساتھ بدایت کے ساتھ نہیں بداعت کے ساتھ نہیں میں بتاؤں آپ کو میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں دیکھے ہم نے صحیح بخاری پڑھی ہمارے استاد تھے مولانا حاکم علی دہلی رحمہ اللہ حافظ الحدیث تھے طلاح تھے ایک علم کی. ان کے استاد تھے مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ اور ان کے استاد شیخ ال کل میاں نظیر حسین محدود رحم اللہ تو شیخ الکل کی جو ہے امام بخاری تک جاتی ہے اٹھارہ انیس واسطوں کے ساتھ میرے شیخ نے مجھے امام بخاری تک پہنچا دی ہے میں بخاری سے مل گیا جا کر بخاری پڑی ہم نے اب بخاری کی سنت میں آگے ملا رہی ہے کن سے انہی امیین سے مثلاً پہلے حدیث ہے ماں بخاری حد سین الحمیدی امام بخاری کا شیخ امام محمیدی رحمہ اللہ حمیدی کہتے ہیں حد سفیان سیم نے امام بخاری کے استاد کے استاد سفیان کہتے ہیں حد سنی یہی ابن امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد یہی ابھی سعید انصاری کہتے ہیں ان محمد نبرحمت یہ حدیث ہمیں بیان کی محمد ابراہیم تہمی نے یہ کون ہے یہ تابعین وہ فرماتے ہیں اللہ حسن الکمت ہی کہ میں نے یہ حدیث سنی القمہ بن وقاص یہ بڑے تابعلس تھے سعید بن مسیب کے ہم اللہ بڑے تابعلس وہ فرماتے ہیں سمجھ عمر بن خطاب حدیس میں نے سنی عمر بن خطاب سے ممبر پر تشریف فرمائے تھے وہ فرماتے ہیں سمیت و رسود اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی سے سنا ان نمل بالنیات سارے اعمال کی صحت اور قبوری نیت پر یہ یہ ملنا ہے، ان اسانیت ان بجال کے ذریعے کچھ لوگ آئیں گے اب تک نہیں ملے آئیں گے ضرور یہ ملنا کوئی نعرے کی صورت میں نہیں ہے قصیدوں کی صورت میں نہیں ہے محافل نعت کی صورت میں نہیں ہے یہ ملنا ان رجال کے ذریعے ان اسانید کے ذریعے پھر اللہ کے نبی جن اخوان کو ملنے کی ایک خواہش آپ کی تڑپ رہی ہے وزد تو انا قدر اینا اخوان انا آج بڑی تڑپ آ رہی اندر بڑی خواہش اور ایک محبت کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو ہم بھی تو آپ کے بھائی ایک کانٹا یہ اور نکل جاتا ہے کہ یہ وہابی بھی نبی اسلام کو بھائی مانتے اللہ کے نبی خود بھائی کہہ رہے ہیں میرے تمہاری مرضی بھائی بنو یا نہ بنو اس حلقے میں اپنے آپ کو شامل کرو یا نہ کرو اللہ کے نبی ہمارے میرے بھائی عرض ہم بھی تو آپ کے بھائی نہیں میرے بھائی نہیں تو میرے صحابہ ہو انتم صحا میرے صحابہ تو میرے بھائی کون ہے میرے بھائی ابھی تک آئے نہیں لیکن آئیں گے ضرور اور پہچانوں گا کیسے ان آسارے وضو کی چمک سے یاد رکھو آسار وضو ان بندوں کے چمکیں گے جن کی نمازیں بھی اور وضو بھی سنت رسول کے مطابق جن کا وضو قابل قبول ہے نمازیں قابل قبول ہے جن کی نمازیں بھی قابل قبول نہ ہو وضو بھی قابل قبولنا ہو ہم نے وضو میں بڑے اضافے کر لیے الگ سے گردن کا مسا ثابت نہیں الگ سے اپنے بازو پر ہاتھ پھیرنا نہ ثابت نہیں وضو تک میں بدایات شامل کر لی تو آزائے وضو چمکیں گے یہ تو خالص سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا سودا ہے یہ لوگ آئیں گے قیامت کے کتنی آپ شراپا اشتیاق میرے بھائی آ رہے ہیں بہت سے آئیں گے جامع کو پیئیں گے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں یہ بھی آ رہے ہیں خوش ہمارے بھی آزاد وضو چمک رہے ہیں، دسکار دیا جائے گا اندھیرا چھا جائے گا یہ چمک ختم ہو جائے گی کون لوگ ان نقلاثہ کا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدائش جاری کی آپ نہیں جانتے پھر آپ کیا فرمائیں گے کہ جب ان کی شفاعت کر لو اتنا یہ نفرت کے قابل ٹولہ ہے سوکن سوکن دور کر دو ان کو ہٹا دو ان کو نئی نظر سے لمن غیر دی انہوں نے میرے بعد میرے خالص دین کو تبدیل کر دیا اضافے کر دیا ہٹا دو ان کو وہ اپنے آپ سے پوچھو یہ رویہ نبی علیہ السلام کا تو ہم بھی یہ رویہ اپنے اندر پیدا کریں یا نہ کریں کس طرح اظہار نفرت ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے اہل فضر سے محبت کا اظہار محبت کی پیکے بڑھانا مظاہر ابو بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا محبت کا اظہار کرنا تم سے تعلق پر فخر کرنا جو ڈاکٹر صاحب انڈیا سے آئے تھے ہمارے دل میں ان کی عقیدت تھی مگر یقین کرو یہاں آ کر بالکل بے نقاب ہو گئے ان کی محبت اہل بدر سے اہل تصور سے اہل وحدت المجو سے اہل عقیدہ اشریا سے ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں یہ کیسا استقبال اللہ کے نبی کا رویہ کیا ہے ہٹاؤ ان کو میرے آگے سے ان کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا آپ ان کو دیکھیں بھی ملیں بھی اظہار عقیدت بھی کریں ملنے پر فخر کریں ملنے ان کے لیے ان کو جائیں صرف دنیا کی شہرت کی خاطر دنیا کے عہدے کی خاطر اسمبلی کی سیٹ کی خاطر ایک کرسی کی خاطر اللہ اکبر یہ خطنا بہت بڑا نبی اسلام کی حدیث ہے قرب قیامت فتنے آئیں گے تو کا کہتا ہی دل مسلم سیاہ رات کی مانیں فتنے ہوں گے شاہ رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں ٹکڑے نہیں ہوتے ہر ٹکڑا ایک دوسرے سے ملا ہوا شیا رات میں بیچ میں کوئی کرن نہیں ہوتی نور کی باہ مربوط بالکل پیدل پہ پی فتنے اندھیرے ہی اندھیرے گمراہیوں کے زلالات کے شرک کے بدعت کے اور ایسی ایک بری صورت حال ہوگی کہ انسان صبح کو مومن ہے شام کو کافر بن چکے شام کو مومن ہے صبح کو کافر بن چکے وجہ کیا ہے یہ بی اور دین اعلی دنیا اپنے دین کو پیچ دے گا دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر یہ سودے ہو رہے ہیں دنیا کی دولتوں کی خاطر دنیا کی شہرت کی خاطر کسی سیٹ کی خاطر اسمبلی کی خاطر یہ سودے ہو رہے ہیں اچھے اچھے لوگ اپنے عقیدے کو بیچ رہے ہیں، اپنے منج کو بیچ رہے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں یہ حدیث ہمیں کیا درس دے رہی فیصلہ کرو اللہ کے نبی کے بھائی کون ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی کا بھائی بننے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں کس طرح خالص مخلص ہو کر رہنا ہے بالکل کھڑے بندے خرے سنت والے کھڑے عقیدے والے کھڑی توحید والے وہ اللہ کے نبی کے بھائی ہیں وہ دنیا میں بے شمار لوگ سب تو بھائی نہیں اور یہ اعلان اللہ کے نبی دو ٹوک فرما دیا دی اس طرح کا دن یہود عہدہ بھائی نہ ملت یہود اکہتر فرقے بنے وقت طرح کا دن نسار آلہ نہ عیسائیوں کے بہتر فرقے بنے وہ ست یاڑا سلا سے میں سبینہ میری امت کے تہتر فرقے بنیں کون سی امت امت کی دو قسمیں ایک امت دعوت اور ایک امت ایجابت امت, امت دعوت وہ ہے جس تک آپ نے دعوت پہنچا دی اس میں کفار مشرقین سارے داخل امت دعوت دعوت ان تک پہنچی قبول نہیں کیمت اجابت وہ ہے دعوت پہنچی اور ان نے قبول کی کلمہ پڑ لیا اسلام میں داخل ہو گیا یہ تہتر فرقوں کی بات امت دعوت کی نہیں ہے یہودی نسارا مجوسی ہندو سب خارج ہے جو لوگ کلمہ پڑھ کر داخل ہوئے امت اجابت وہ تہتر فرقوں میں پٹ جائے گی کیا سمجھے پوری امت اجابت کا خلاصہ تہتر فرقے پوری امت اجاوت اس میں سارے کلمہ کو آگے تہدر فرقے اگلی بات بڑی خوفناک ہے فنار سب جہنم میں جائیں اس بات کو ہوا میں نہ اڑاؤ میرے آپ کی اخروی جو ایک انجام اس کی بات ہو رہی ہے سب جو میں جائیں گے اللہ الواحدہ سوائے ایک جماعت بس سوائے ایک لوگ کہتے ہیں کہ امت کے داعی بنو مسلک کے داعی نہ بنو اب بتاؤ کس چیز کی دعوت دیں امت کے تہتر فرقے ان تہتر کی دعوت دیں یہ ایک جماعت کی جس کو طائفہ منصورا کہا فرقۂ ناجیہ کہا جنتی گروہ کہا کس کی دعوت دیں اگر امت کے دائر ہیں امت کے تحت فرقے ان سب کی دعوت دیں یہ دعوت ہے یہ اس گروہ کی دعوت دیں جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرقۂ نازیا کرار دی طور کرار دیا سب جہنم جہن سوائے ایک قربان جائیں صحابہ کے مینوج پر رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں ان بہتر کی کوئی فکر نہیں نہ ان کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں نہ کو شوق نہ کوئی دلچسپی عمر بڑی محدود ہے ہمیں تو بتائیے وہ فرق ناجیہ کون سا ہے اس کی کیا شناخت ہے کیا علامت وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ہوں جو, جو واحد جماعت جنت میں جائے گی یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں ہوں اور میرے صاحب ہیں میں اور میرے ساتھ اس پر قائم ہو جائے یہ ہے طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ جنتی گروہ ہمیں اس کی ارامت بتا دی جس پر میں اور میرے ساتھ کیونکہ جس طرح میری اتفا فرض ہے اس طرح صحابہ کا ایمان بھی آئیڈیل ہے آمن حکم آمن الس ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے صحابہ مثال آئیڈیا جس پر میں اور میرے صحابہ اسی کو جماعت کا یہ جماعت ہے یہ جماعت یہ جماعت ہے مانا جو اللہ کے رسول اور صحابہ کی پیروی پر قائم ہوں وہ جماعت ہے فرقہ نہیں ہے بدنصیب لوگ جو عاد الحدیز کو فرقہ کہتے ہیں یہ بھی فرقوں کی طرح فرقہ ہے یا وہ آل حدیز کو نہیں جانتے یا فرقہ کا معنی نہیں جانتے کتاب و سنت کے ساتھ تمست کرنے والا فرقہ ہو سکتا ہے وہ تو صحابہ کی جماعت کا تسلسل ہے وہ بھی کتاب و سنت کو تھامنے والے تھے تو پھر صحابہ میں فرقہ تھے کتاب و سنت کو تھامنے والا صحابہ کی جماعت کا تسلسل اللہ کے نام اسی کو جماعت کا ہے. یا فرقہ نہیں جانتے یا ان کو عادل عدیظ کا تعارف نہیں فرقہ کیا ہوتا ہے فرقہ ہوتا ہے الگ ہونا کسی شخصیت کے نام وہ فرقہ ہے. کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے فرقہ نہیں وہ تو اصل ہے وہ تو اصل ہے وہ فرقہ کیسے اصل سے جو نکلے کر کسی شخصیت کا نام لے کر ہنفی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں ہمبلی شخصیت کے نام پہ دی ہے نقش بندی ہے کشتی ہے قادری ہے شازنی رفای حسینی شخصیت کے نام تھا یہ فرقے جس کا قائد اور اس کی شخصیت محمد الرسود اللہ وہ فرقہ ہو سکتا ہے تو اہل حدیث کیسے فرقہ ہے کہ ان کو اہل حدیث کا تعارف نہیں یا فرقے کمانا نہیں جانتے اللہ کے نبی فرما کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی إلا من ابا وہ جو انکار کرتے وہ نہیں عرص کیا یا, یا رسول اللہ بھلا جنت کا انکار کون کر سکتا ہے من فرمایا میں ایک راہ پر چل رہا ہوں جو بندہ میرے پیچھے پیچھے آئے اسی راہ پر چلتے چلتے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جس راہ سے جو نکل گیا اس نے انکار کر دی نکلنے کے سباب کیا ہیں یہ ایک سبب ہے محمد اور اللہ جیسی شخصیت کو چھوڑ کر یہ چھوڑنے کا دعویٰ نہیں لیکن اور شخصیت کے نام پہ الگ ہو گیا فرقہ بن گیا یہ فرقہ بن گیا یہ فرقہ جو بندہ اصل پر قائم ہے توحید پر قائم ہے کتاب و سنت پر قائم ہے رسول اللہ کی تماع پر قائم وہ فرقہ کیسے سب جہنمے سوائے ایک تھے اس ایک کی دعوت نہ دے ان سب کی دعوت ہے امت کے دائیں بنا نہیں کتاب و سنت جو لوگ اللہ کے نبی اور صحابہ کے منج پر ہیں اسی کی دعوت دے یہ طریق حق ہے جنت کا راستہ جنت کا پروگرام امت تو تہتر فرقوں کا مجموعہ ہے امت کے بنا تو سب کی دعوت دینی کہ انتہت میں سے ایک جنت ہی ہے اس کی دعوت دینا یہ فرقے کی دعوت نہیں ہے اصل کی دعوت ہے تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اہل بدر سے رویہ کیا ہے کیا ہوگا کئی تربیت آپ نے صحابہ کو دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سنت فنا ہونے والے ہیں سنت کی محبت میں ایک بار نبی نظر منبر پر کھڑے تھے مسجد نبی کے دروازے کئی فرما کہ لو جعلنا حاد البابا للنساء ایک دورازے کے اشارہ کیا میری خواہش ہے کہ یہ دروازہ میں عورتوں کے لئے خاص کرتا ہوں اس دروازے صرف عورتیں داخل ہوں وگر آپ نے اس خواہش کو عملی جانا نہیں پہنایا ورنہ وہ لوگ جو اس طرح سے آئیں گے ان کو گھوم کے اس طرح ان کو گھوم کے آنا پڑے گا تو آپ نے ایسا کیا نہیں خواہش ظاہر کر دی کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ حسین قربان چاہیے ان کی اطاعت پر زندگی بھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے کہ میرے پیغمبر کی خواہش ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دوں خاص کیا نہیں مگر اس کو کبھی استعمال نہیں کیا نبیر اسلام کی خواہش کے احترام میں عبداللہ بن عمر رضی حسین آخری عمر میں نبینا ہو گیا بڑھاپا کمزوری ان کے خصوصی شکر تھے امام مجاہد تفسیر کے امام لغت کے امام حدیث کے امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ وہ ان کو لے لے کر چلتے تھے جہاں جانا ہوتا ان کے قائد بن کر لے کے چلتے کوئی نبینا تھے ایک بار کہیں باہر تشریف فرما تشریف لے جا رہے تھے زہر کا وقت ہو گیا ایک مسجد سامنے آ گئی نماز پڑھ لیں ہاں پڑھ لیں اذان ہو رہی ہے مسجد میں داخل ہوئے موسم نے تصویر کی تصویر تصویب کیا ہے جہاں کھڑے ہو کے اپنے ازان دی وہیں کھڑے کھڑے آپ ازان دینے کے بعد لوگوں کو نماز کی دعوت ہے یہ لوگوں اذان ہو چکی دکانیں بند کر دو مسجد میں آ جاؤ نیکی کا کام جماعت اور یہ اور وہ کھڑے کھڑے کام اچھا ہے نماز کی دعوت ہے نماز کی طاقت حدیث کیا ہے نہ تصویف رسول وسلم نے تصویف سے روکا ہے بس اذان کافی ہے اذان دے دی حجت قائم ہو گئی اذان کے بعد اسی مقام پر کھڑے کھڑے آپ نماز کی دعوت نہیں دے سکتے یہ کہنا آپ کسی اور مقام پر کسی بھائی کو اٹھا رہے ہیں کسی بھائی کو متنوع کر رہے ہیں دکان پہ بیٹھا اس کو بتا رہے ہیں آسان ہو یہ الگ چیز لیکن اسی مقام پر کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز کی جاب یہ تصویم ہے اس سے روکا رسول اللہ بن عمر صحابی رسول کیا سے خرمات مجاہج میں ہم اس مسجد سے کر دو یہ نکال کر دے دو یہ نکال کر دے دو ہو چکے بوڑھے ہو چکے نہ ہو چکے ہم یہاں نماز نہیں پڑھے یہ تھے, اہل تھے صحابہ کے دلوں میں یہ اللہ کے کی نبی کی تربیت کام اچھا کر رہے تھے ذکر کیا تھا چار کلمات کا سبحان اللہ الحمد للہ ولا اکبر چار کلمات سابت بلکہ افضل رسع الحسم کا فرمان لانا سبحانحمد للہ بلا ممت علی اگر میں ایک بار یہ چار کلمات کہہ دوں سبحان اللہ الحمد للہ ولا اکبر مجھے زیادہ محبوب ہر اس چیز سے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے ہر اس چیز سے محبوب پوری دنیا سے محبوب دھوپ کہاں نہیں جاتی پوری دنیا سے محبوب وہ ان کلمات کا ذکر کر رہے تھے لیکن ذکر اجتماعی تھا حلقہ بنا کر ایک ان کا امیر تھا وہ کہتا سو دفعہ سبحان اللہ کو لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ بےکباد ہو کر جو سو دفعہ الحمد للہ کو لو الحمدللہ الحمدللہ سامنے کینکریوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان پر وہ ذکر شمار کر رہے مسود نے دیکھا بلکہ ابو ماما پاہلی آپ کے پاس آئے اور آ کر کا کہ عبداللہ مسعود موجود تھے کوفہ میں مسجد میں نے ایک نئی چیز دی تھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی میں نے کو فتویٰ نہیں دیا جب شہر میں عبداللہ جیسا محدث موجود ہے صاحبی موجود میں کیوں بات کروں یہ ہے حسن ادب علماء موجود ہوں محدثین موجود ہوں وہاں چھوٹے چھوٹے بچے مفتی بنے بیٹھے شیخ الاسلام بنے بیٹھے نہیں علم کا ادب یہی ہے جب عبداللہ موجود ہیں کوفہ میں تو میں کیوں اپنی رائے دوں کیوں فتوا دوں سیدھے ان کے پاس آگے آ کر دیکھو جا کر دیکھا حلقہ قائم ہے اجتماعی ذکر اور ذکر ہو اجلامی طریقہ مسنون نہیں سابر رسول نے کہا لقد نقدی تم ظلم تم نے میرے نبی کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک فتح کو جاری کی ہے اور کہا لوگو ماسرا ہلاکا تھا تم تم کتنی جلدی برباد ہو گئے نبی اشلام کے جوتے موجود ہیں کپڑے موجود ہیں برتن موجود ہیں اور چند سالوں کے اندر اندر تم نے گمراہی خرید لی گمراہ ہو گئے اور ایک سخت بات اور کی اردو سے یہ آتے تم فانا زان اللہ ان حسنات جاؤ باہر جاؤ جا کر گناہ کرو ایک گناہ دوسرا تیسرا چوتھا دسواں بیسواں تیسواں چالیسواں پچاسواں گناہ کرو گناہ پر گناہ کرو وہ گناہ کر کے مسجد میں آ جاؤ ان پر وہ گناہ شمار کرو میں نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا فلاں وہ گناہ شمار کرو یہ زیادہ بہتر ہے جو کام تم کر رہے ہو کام کیا کر رہے اللہ کا ذکر طریقہ بھی دیت ہے. ایک طرف گناہ ایک طرف بدرت گناہ کرو گے آ کر گنو گے تو نیکیاں تو برباد نہیں ہوں گی لیکن جو کام تم کر رہے ہو اس سے نیکیاں بھی برباد سب ختم کتنی سخت بات کیا فکر صحابہ کی یہ جمعہ کی تعریف جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ دل نرم نہیں ہوا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لوگوں نے کہا وہی جو بدا دی کہتے ہیں ما دل خیر عبداللہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے اچھا کام ہی تو ہے ہماری نیت بھی خیر کی ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا باہر جرائم ہو رہے ہیں ان کو جا کر روکو ہم تو مسجد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کہ کم میں مرید اندل خیر نہیں وہ صحیح بہو کتنے ہی لوگ جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے خیر ان کو ملتی نہیں خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی تمہارا ارادہ خیر کا نیت خیر کی ہے مگر جو کام کر رہے یہ کام خیر کا نہیں کیونکہ بدعت ہے بدعت میں خیر نہیں اس طریقے سے کروڑہ بار ذکر کر لو کچھ نہیں ملے گا نئی بات مانی ذکر کرتے رہے جناب عبداللہ سمجھا چکے اور باہر آ گئے کا کراوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر ان لوگوں کو دیکھا یوسا صاحب اور سورن سنگھ نہ میں یہ سارے لوگ خارجی بن چکے تھے اور صحابہ پر تیر برسا رہے تھے اس سے کیا ثابت ہوا بدڑ شروع ہوتی ہے چھوٹے سے کام سے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئی کل یہ لوگ ذکر کر رہے تھے آج خارجی بن چکے ہیں اور خارجی اس امت کی سب سے بہترین جماعت الخبار جہنم میں جو قوم کتا بن کر داخل ہوگی وہ خارجی خارجی بن چکے ہیں اور اس صحابہ کی تربیت دیکھیں کتنی نفرت ہے بدل سے اہل بدل سے اللہ کے نبی کی تربیت ہے. ہر خطے میں کیا ارشاد تھوڑے اما بعد تیر حدیث ہے کتاب الله وہ خیر الحدیے حدیو محمد ان سلسلم وہ شکل امور مور تفات کہتے جب یہ الفاظ آپ کہتے تو احمد رجو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا بندہ فخت اداج ہو رکے پھول جاتی گردن کی آواز بلند ہو جاتی حتیٰ کہ بعد لوگ بازار میں ہوتے آپ ممبر پر کھڑے ہیں لوگ بازار میں اس آواز کو سنتے کن مندر و جیش لگتا ہے کہ لوگوں کو لشکر کے حملے سے ڈرا رہے ہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ سب سے بہترین چیز وہ ہے جو نئی ہو نہ قرآن میں نہ حدیث میں وہ بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم ہے کتنی سختی تھی الفاظ کہہ رہے ہیں یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے. اور ہم تس مس نہ نتیجے بادیں ایک خیر الامور سب سے بہترین کام ایک شر الامور سب سے بہترین کام جو بندہ خیر امور پر وہ خیر الناس ہے وہ سب سے بہترین ہے جو بندہ شر المور پر وہ شر الناس ہے جو بدترین کام کر رہا ہے تو بدترین انسان ہے تو بدرین کام بھی نفرت کے قابل ہے اور بدترین انسان بھی نفرت کے قابل ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو منج کی اصلاح کرو کام کھو رہے ہیں کیا فراہمی رسول اللہ علیہ وسلم کے اور کیا تربیت کا انداز نتیجہ واضح ہے یا نہیں خیر الامور خیر الحدی حدی و محمد وسلم سب سے بہترین طریقہ سب سے بہترین کام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت جو بندہ خیر الامور پر ہے خیر الحدی پر ہے وہ بندہ سب سے بہترین محبوب بندہ ہے پھر شررمور اس بہترین کے مقابلے میں سب سے بہترین چیز بھی ہے تو کیا کریں اس بدترین چیز کو پسند کر لیں اللہ کے نبی تو فرمانا بدترین ہے ہیں. ہم اس سے محبت کریں نہیں پھر وہ پترتے انسان شر ناس ہے شر ناس کیوں نہ ہو شریعت ساز بنا بیٹھے نئے نئے شوشے چھوڑ کر نئے کام انجام دے کر شریعت ساز بنا ہوئے ہے شافی رحم اللہ کا قول ہے من منستار بخشارا جس شخص نے کسی کام کو اچھا سمجھا حالانکہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اچھا سمجھ کے اپنا لیا اس نے اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یہ بندہ محبت کے قابل ہے دوستی کے قابل ہے سینہ تان کر اللہ کی تکلیف کر چھٹرا رہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کا دعویٰ کیا المکمل تو لکم دیے میں نے دین مکمل کر دیا یہ جی سینت کہاں مکمل مکمل تو میں نے کیا فنا کمیتی تھی فنا کمی تھی فنا. وہ تو میں نے پوری کی میرے بزرگوں نے پوری کی میرے مولویوں نے پوری کی مکمل کہاں ہے اللہ کے دعوے کو چٹلانا یہ بندہ دوستی کے قابل ہے دین پہ استدراک کر رہا ہے دین میں یہ کمی, یہ کمی تھی یہ کمی تھی یہ کمی تھی اس کو میں نے پوری کی میرے مولویوں نے پوری کی میرے پیروں نے پوری کی دین پر استدار اللہ اور اس کے رسول کے دین پر کمی کا تانا کمی کا الزام یہ بندے محبت کے قابل ہیں کیا منج کی صلاح کیجیے غیرت سنت مصطفہ پیدا کریں غیرت توحید پیدا کریں جو منظر عام پر اہل بدت کے نام لیے گئے محترم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہمارے بڑا افسوس کا مقام دو باتیں اور کہہ گئے باتیں تو بہت کہہ گئے جو انحراف پر تھی ایک دو باتیں بڑی خطرناک اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ سب کے دلوں میں عقیدت تھی میرے دل میں بھی عقیدت تھی ہو سکتا ہے وہ عقیدت اب تک موجود ہو ایک بات یہ کہ جو فرقے موجود ہیں پاکستان میں ان میں صرف پانچ فیصد اختلاف ہے باقی سارا اتفاقی اتفاق نمبر ایک یہ بات نبی اسلام کی حدیث کے خلاف رسول العم کا فرمان ہے میں یشمین بعدی فصل اختلاف کثیرہ میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے بڑا اختلاف یہ کہہ رہے نہیں اختلاف قلیل۔ نا مہادرائی ندی اثران کی حدیث سے صرف پانچ فیصد اختلاف باقی اتفاق اتفاق تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے جو پانچ فیصد کی کیا حیثیت ہے چلو ہم سارے مل جائیں شیر و شکر ہو جائیں پانچ فیصد میں کہتا ہوں اتفاق پچاسی فیصد فیصد نہیں پانچ فیصد بھی اتفاق نہیں پانچ فیصد بھی اتفاق نہیں وہ کسی کہنے والے نے کہا اتفاق ہو اللہ اتفق امت کا اتفاق ایک ہی مسئلے پر اور مسئلہ یہ کہ اتفاق کرنا نہیں ہے بس اختلاف اختلاف, اختلاف, اختلاف, اختلاف اختلاف اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ اتفاق کرنا نہیں ہے ہر مسئلے میں اختلاف دیکھیں دین اسلام کا پہلا قدم ہے کلمہ لا الد اللہ اس پر سارے متفق ہیں کہ اس, اس پر تو اتفاق کر لو سب کا اتفاق ہے؟ میرا مسئلہ یہ کلمہ توحید الت کی احساس ہے نفی اور اس بات لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ صرف ایک اللہ معبود حق یہ فہم تھا اس کلم کا جو اللہ کے نبی نے کوئی سماور کھڑے ہو کر دعوت دی تو لا لا تو کفار قریش نے کیا کہا یہ ان کا فہم اچا عید الد اگر ہم لا اللہ کو مان لیں تو اس کا تو ایک نتیجہ ہے کہ سارے معبود باطل ہیں صرف ایک ہی معبود ہے بس ہاں ہاں فہم ان کا صحیح قبول نہیں کیا آج قبول کرنے والوں کو فہم صحیح نہیں قدم قدم پر ڈھیریاں آستانے کبے مزار حتیٰ کے دھاگے ہتھی انگوٹھیوں کے پتھر ہتھی گاڑی کے بیچ لٹنے والا جوتا درختوں پر لٹکے ہوئے کپڑے سب کو لوگوں نے مشکل گزار بنایا رہے. اتفاق ہے کیا لا کا مانا کیا ہے ہر معبود کا انکار اور یہاں انکار ہے کیا سارے متفق ہے لاء اللہ حالانکہ پہلا قدم ہے اسلام میں داخل ہونے کی چابی ہے نفتا ہے یہ اتفاق ہے سب کا مانا کیا اللہ کسی کوئی محبوس نہیں صرف اللہ محبوب ہے حق اور ایک بڑی جماعت پاکستان کی جن کی علامت ہے لوٹا اور بستر وہ اس کا معنی کیا کرتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ کلمے کا معنی نہیں ہے جو معنی آپ کر رہے ہیں یہ توحید البوبیت ہے یہ کلمہ توحید الوحیت کی بنیاد ہے سارے امبیا کتاب توحید الوحیت ہے رویت سب مانتے تھے کفار قریش کو پوچھتے آسمانوں کا خالے کون اللہ زمینوں کا خالے کون اللہ رات دن کا خالے کون اللہ حتا کہ تمہارے دلوں تجار کس کا اللہ کا سب ربوبیت کی باتیں روزی دینے والا کون کہتے اللہ سب مانتے تھے انکار روحیت کا تھا انبیاء کو جو سارے انبیاء کو جو قوم کی جہالت کا سامنا کرنا پڑا وہ الوہیت کے تعلق سے تھا یہ لوگ اسی کا شکار جو مانا کرتے ہو غلط ہے وہ اس کرنے کا معنی نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین تو ابھی نہیں ہے اتفاق ہے اتفاق ہے نبی رسکان کہتی <باستیار> افضل ذکر اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ذکر اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعفیق دے اور اللہ قبول بھی کر لے اب باقی جماعتوں میں جھانکو جو مختلف سلسلے بنے ہیں نقش بندی سوہر وردی ان کے طریقے ذکر کیا کئی طریقے ایک طریقہ تقتع کر کلمے کو کاٹنا اکٹھا ذکر نہ کرو لا الہ الا اللہ کا لا الہ کو الگ کرو ان دلہ کو الگ کرو چھ مہینے لا الہ لا الہ لا الہ چھ ماہ کے بعد ان اللہ ان اللہ ان دلہ یہ طریقہ کہاں سے آ گیا لا الہ کا کوئی معنی نہ ان دلا کا کوئی مانا توحید بنتی نہ پھر اس بات کو ملا کر نہ پھر تم نے الگ کر دی اس بات تم نے الگ کر دی ہے نہ اس کا مانا نہ اس کا مانا ہمارے شیخ فرماتے تھے اللہ بنا غیر بھی آتا تو غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ یہ ذکر تو اتفاق ہے یہ تو پہلا قدم پہلی سیڑھی ہے اور کہیں کیا لکھا ہوا ہے کلمے کے ذکر کا طریقہ ناف سے آواز نکالو ناف سے لا کی اور ناف سے آواز نکال کر سانس روک لو اپنی ناک میں ناک سے بات نکالو اور ناک میں لا سانس روک لو پھر اللہ کہ سرم لگا کر یہ ڈرامہ کہاں سے لیا اتفاق ہے حالانکہ پہلا قدم ہے یہ طریقہ ذکر کہاں سے آ گیا کہیں پتیاں بچھا دو حلقے بن کر ذکر کرو کہاں سے آ گیا اور کچھ صوفی اور آگے بڑھ گئے وہ کہتے لائنا اطلاع تو عام لوگوں کا ذکر ہے ہم خاص لوگوں کا ذکر یہ ہے اللہ ہو اللہ ہُو اللہ ہُو اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہو ہُ ہُ ہنسی یہ اتفاق ہے پہلی سیڑھی میں اتنا اطلاع سوفی کہتا اگر میں پورا لا لاطلا کا ذکر کروں اخشان اموتا بین نفی اور اس بات میں ڈرتا ڈر ہوں کہ میں نفی تو کہہ دوں لا الہ ان بنگلہ سے پہلے مر جاؤں نفی اور اس بات کے بیچ میں میری موت آ جائے تو میرا کیا بنے گا جو اس کا فلسفہ ہے اس لیے اس کو اختصار سے ہو ہو کرتے رہو ہو ہو کرتے رہو لا لا پڑھو ان اللہ پڑھنے سے پہلے موت آ جائے تو کلمہ تو پورا کر ہی نہیں سکا میرے بھائی یہ کلمہ کس کے لیے پڑھ اللہ کے لیے اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے اللہ جانتا ہے میرے بندے نے پورا کلمہ پڑھنا ہے پڑھ نہیں سکا اللہ پورا کلمہ پڑھنے کا اجر دے گا دین دین کے سماہ بڑے اس کے نظائر موجود ہیں ایک بندہ گھر سے نکلے جہاد فیس بدل کے لیے میدان مارکہ میں پہنچے راستے میں موت آ گئی کیا شہاد تھا مرا راستے میں جہاد کیا ہی نہیں میدان میں پہنچا ہی نہیں اللہ اس کو پورا شہادت کا اجر دے گا کام تو کچھ بھی نہیں کیا بلکہ گھر سے بعد لوگ چلے ہی نہیں جنگ تبوک میں سواریوں کی قلت تھی صحابہ مدینے میں رہ گئے روتے ہوئے ہم جہاد پر نہیں جا سکے دل میں صدمہ نیت تھی نہیں جا سکے نبی جب تبو کا سفر جا رہی ہے پہاڑوں کی چوٹیاں آ رہی ہیں رستے میں جنگل آ رہے ہیں لمبا سفر تھا اس وقت آپ نے فرمایا ان بال مدینہ ماں صرف تم مسیحا بلاخا تم وا دیا اللہ بہ کچھ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کے بیچ میں درخت درختوں کے پھلے پھل کھجورے پک چکی وہ کھا رہے ہیں تم لوگ جا رہے ہیں اس مشقت والے سفر میں تم جہاں بھی جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے سبحان اللہ یہ دین ہے دین کی فرقت ہے کیا ان کی نیت نیت تھی ان کی سواری نہیں تھی نہیں آ سکے افسوس دل میں رنجش دل میں صدمہ دل میں اللہ جانتا ہے بندے کے باطن کو بندے کے دل کو ایک قدم نہیں چلے ایک قدم نہیں چلے وہ جہاد کرنے والا گھر سے نکلا تو صحیح راستے میں مر گیا ایک قدم نہیں چلے یہ خدا تم جہاں بھی گئے جس وادی میں گئے وہ تمہارے ساتھ مانا یہ کہ تبوک آنے سے جو ثواب تم کو ملے گا انہیں وہ ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا یہ کیا منطق ہے تمہاری اخشان بین اکشاں ہو سکتا ہے میں لا پڑھوں ان اللہ پڑھنے سے پہلے مر جا میرا کلمہ ہاں قبول ہوگا جس کی نیت پورا کلمہ پڑھنے کی ہے نفکیت میں اس بات اگر بیچ میں مر گیا اللہ اس کو پورے کلمے کا ثواب دے گا اب بتاؤ کسی کسی اتفاق اور اختلاف کی بات کر رہے ہو پہلا قدم ہے یہ کلمہ کا اس میں بیو آر اور آپ کہتے ہیں کہ بس پانچ فیصد کے خلاف تو دین کے اساس ہے اور یہاں ایک اور کاٹا نکال دوں کہ میں بھی صحیح ہوں وہ بھی صحیح ہے اب کلمے کے تعلق سے دس ندی آپ کے سامنے آئے گا یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے میں بھی صحیح ہوں وہ بھی صحیح ہے اتنی کچی توحید اتنا کچا من میں بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ تو قابل قبول نہیں دین یقین کا نام ہے یہ باتیں تو شک اور تردد کی ہیں ریپ کی ہیں میں بھی صحیح وہ بھی صحیح میں بھی صحیح وہ بھی صحیح اللہ کے بندوں جو عقیدت آپ کے دل میں ہے اس عقیدت کے تحت اس بات کو قبول نہ کرنا حق یہ کہ میں ہی صحیح جو دین جس کا آغاز قرآن نے کیا لا رہی بفی اس میں کوئی شک نہیں اگر میں مشکوک ہوں میں بھی صحیح وہ بھی صحیح کلمے کا یہ معنی بھی صحیح کلمے کا وہ معنی بھی صحیح کلمے کا یہ طریقہ بھی صحیح کلمے کا وہ طریقہ بھی صحیح میں بھی صحیح صوفی بھی صحیح میں بھی صحیح حل بھی صحیح یہ کون سا عقید ہے یہ کون سا منج ہے یہ بات کت قابل قبول نہیں رہی دین یقین کا نام ہے یقین کا معنی یہ کہ میرے پاس قرآن ہے میرے پاس حدیث ہے یہ صحیح ہونا میرا نہیں کتاب و سنت کا ہے قرآن کو تھام لو حدیث کو تھام لو اور میں کہوں کہ وہ بھی صحیح ہے جس نے قرآن حدیث کو نہیں تھاما اور تھاما ہے خلف کی تعبیر کے بغیر تھاما وہ بھی صحیح میں بھی صحیح بڑا کچھا عقیدہ ہے کچھا عقیدہ. اگر قرآن ہے حدیث ہے منجِ صافی توحید ہے تو میں ہی صحیح ہوں میں ہی صحیح کا معنی یہ نہیں کہ میری ذات صحیح ہے بلکہ معنی ہے جس take کو میں نے تھاما ہے قرآن کو حدیث کو یہ صحیح ہے اس کے مقابلے میں بجلی نظریات ہیں، اہل بدعت ہیں، وہ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں یعنی حق بھی صحیح باطل بھی صحیح نفی بھی صحیح اس بھی صحیح توحید بھی صحیح شرک بھی صحیح سنت بھی صحیح بدعت بھی صحیح یہی اس کا نتیجہ نکلے گا اس میں عقیدوں کی مزاحرت پیدا ہوگی عقیدے کی خیرت ختم ہو گئی یہ باتیں میں کرنا نہیں چاہ رہا کسی اور موقع پر تفصیل نہ رض کروں گا لیکن چونکہ ایک عقیدت آپ کے دلوں میں ہے اس عقیدت کے ساتھ آپ اس رو میں پہل جائیں ان باتوں کو تسلیم کر لیں سمجھو عقیدے کی قوت کا جنازہ نکل جائے گا اللہ اکبر اضر مسعود کا قول صحیح بخاری میں ال یقین ہو المان و یقین پورا ایمان ہو یقین کا معنی کیا ہے کتاب و سنت پر قائم ہو توحید پر قائم ہو تو یقین کے ساتھ قائم ہو جا پھر میں بھی صحیح وہ بھی صحیح یقین تو نہیں یہ تو رہی بھی رہ بھی شک کی شک پورا ایمان یقین ہیں. قبر میں دو طرح کے گروہ ہوں گے ایک صحیح جواب دینے والے غلط جواب دینے والے فرشتے کیا کہیں گے جو صحیح جواب دے گے شاباش اگر یقین خود تھا سے پوچھیں گے تم نے صحیح جواب کہاں سے لیا ہمارے پاس رسول آیا بیانات کے ساتھ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کی یہ یقین ہے. فرشتے کیا تو یقین ہے کہ الیقین تو پر تھا اتفاق مت یقین پر مرا واڑے تو بڑا یومر قیام اسی یقین پر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تیری زندگی بھی یقین کے ساتھ قبر بھی یقین کے ساتھ حشر کا دن بھی یقین کے ساتھ یہ ہے کامیاب بندہ اور کچھ لوگ ہاں ہاں لا عدلی. میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا تو کیوں کیوں نہیں جانتے تم سوال تو بڑے آسان وہ کیا جواب دے گا قبول ہو میں نے لوگوں کو سنا لوگ کچھ باتیں کرتے تھے میں بھی وہ باتیں کرنے لگا اب فرق سنو ایک طرف صحیح جواب دینے والا کا جواب ہے میں نے رسول کی تو یہ یقین ہے میں نے رسول کی تعلیم کے بغیر لوگوں کو سنا لوگوں کی باتوں کو مانا کوئی باپ دادا کوئی فلاں اور فلاں ان کو سنتا رہا ان کی باتیں کرتا رہا فرشتے کیا کہیں گے اللہ شک کے کنتا متحمل تیری پوری زندگی شک پر تھی تیری موت بھی شک پر آئی اور قیامت کتنی شک لے کر اٹھے گا تھے دونوں مرج دو ہیں ایک طرف منج اتباع ہے جو کہ یقین کا نام ہے ایک طرف سنی سنائی باتیں جو کہ شک کی شک اور شک کی شک یہ کچی بات ہے بڑی کچے عقیدے کی خماضی ہے اس بات کی میں مت جانا نظریہ غلط ہے یہ کہ اور مجلس انشاءاللہ قائم کریں گے اس نقطے کو اور وعدے کرنے کے لیے وقت میں نے کافی زیادہ لے لیا اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق حقت فرما رواتے میں اس موقع پر مسجدا کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا اور خاص طور پر ہمارے فیصل صاحب جو اس کی روح رواں ہیں اور ان کی ٹیم کے لوگ ان کا شکریہ ادا کروں گا شیخ داؤد صاحب کو شکریہ ادا کروں گا بڑا علمی اور منجی خطاب کیا اور انہوں نے نوجوانوں کو بیدار کر دیا انہوں نے توازن ظاہر کی کہ شیخ صاحب کی موجودگی میں میں کیسے بات کروں پریشان اور یہ اور وہ کل کی خبر سن لیجئے کل ایک مقام پر ہمارا پروگرام تھا میرا اور داؤ صاحب کا مجھ سے صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے خطاب کرنا تھا آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا اور میں گھر سے نکلا رستے میں ٹریفک جام ہو گئی اب یہ لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں مجھے بھی دیکھ رہے ہیں آیا نہیں آیا آئے, آئے نہیں آئے کرتے کرتے دو گھنٹے گزر گئے اس موضوع پر خطاب چلتا رہا محبت حدیث کا موضوع تھا موضوع سے باہر نہیں نکلے ان کی علمی وزارت ہے اور ہمیں فخر ہے اپنے احتیاطوں پر ہم جب سنتے ہیں تو ایک روحانی اطمینان ملتا ہے سب کا جاریہ ہمارے لیے اللہ مزد فضد اللہ اور ان کو ہمت دے اللہ اور ان کو علم دے عمل دے تقوی اور اخلاص دے آپ اپنے گھروں سے آئے وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے رحمتیں یا فرمائے یا اللہ تیرے گھر میں یہ پروگرام ہو رہا ہے سارے بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور جب یہاں سے نکلے اپنے گھروں کو جائیں ایک ایک بندے کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کے شورکات ایک ایک بندے کا فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے اس قابل تو نہیں لیکن عرش مولا پر ہمارا نام بھی گونجے ہمارا نام بھی لیا جائے اللہ ایسا اخلاص عطا فرما دے ایسے علم کی محبت عطا فرما دے ایسا زہد اور تقوی عطا فرما دے اکول اللہ لی